الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإفطال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك رب شاہلی سدری میسرلی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے پہلے چار رکوع نہایت اہم ہیں نہایت جامع ہیں پہلے دو رقو میں تین قسم کے انسانوں کی وضاحت کی گئی تین قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیے گئے تیسرے رکو میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا توحید فی العقیدہ توحید فی العمل یعنی عبادت اللہ کی ایمان بن رسالت قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا اگر واقع تمہیں شک ہے حقیقت میں شک نہیں ہے لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنانا ہو. پھر آخرت جنت اور دوسرا ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیقت کا بھی تذکرہ ہے اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشویر اور تمصیل میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل مہی میں مناسبت چاہیے جس چیز کے لیے تمسیل بیان کی جا رہی ہے جس شے سے تمصیل بیان کی جا رہی ہے ان میں مناسبت ہونی چاہیے اس میں عظیم یا حقیر کا کوئی سوال نہیں پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زید ہے کجی ہے وہ اس قرآن سے بھی ان کی دلالت میں گبراہی میں اضافہ ہوگا جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مزید ہدایت دے گا اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے جو سرکش ہے جو نمبر ایک اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سلا رحمی کے بجائے رحمی کرتے ہیں اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی ہے اور اسی کے ضمن میں میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے میں نے کہا تھا کہ یہ بات ماضی ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں پھر دین میں لائیے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے سورہ غافر نازل ہو چکی تھی لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے وہاں تفصیلی تذکرہ ہے اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے ربنا نا امت تا نسبت فاعترفنا نسبت نہ پہل کے نہ خور اے اللہ تم نے دو مرتبہ ہم پر موت وارد کی دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی انسان کی تخلیق اول ہوئی عالم ارواح میں صرف ارواح کی حیثیت سے اور حدیث میں آتا عالرواہ جمود مجل نگاہ لشکروں کی شکل تمام انسان ان سے عہد لیا گیا السطب رب کالو بلا پھر سلا دیا گیا آرواح. یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے رحم معدل میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ عبد مسعود سے چار مہینے کا جب جمیب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے یہ گویا کہ احیاء آئے اولا ہو گیا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا اے تازہ وار دانے بساتے ہوائیں دل اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ ہوئے اب پھر موت آئے گی جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی سما یمی تو کو سمایوحیے کو سما, سمّا اللہ ترجا پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا یہ ہے بہت گہرا نقطہ فلسفہ دین کا اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا شلافت کا جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے لوگوں کی آخری آیت میں آ گیا ہوا فرد زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہاری لیر پیدا کیا گی. اسی کے ساتھ جڑتا ہوا مضمون اب خلافت کا آ رہا ہے بس کال اور خلیفہ اور یاد کرو جب کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ اب خلیفہ کی حقیقت کو یہ خلیفہ کسے کہتے ہیں نائب عام طور پر لوگوں کو مغالتا ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے۔ زندگی میں تو نہیں ہوتا لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے یو سمجھیے کہ ہم آج سے پچاس سال پہلے انگریز کے غلام تھے ہمارا بادشاہ یا ملکہ ہندوستان میں تھا یا تھی دہلی میں وائس وائے ہوتا تھا وائس وائے کا کام کیا ہے جو حکم آیا ہے ہز ماسٹر ہز مجسٹیز گورنمنٹ کا یا ہر مجسٹریٹ گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا چنو چرا بغیر کسی تغیری اور تبدل کے نافذ کرے ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے غور و فکر کرے یہاں کی مسلحتیں کیا ہیں جو چیز میں امپائر کی مسلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے نہیں یہی رشتہ ہے اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے زمین پر انسان ہے اب انسان کا کام یا جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چونو چرا عمل کرے جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں اپنے بس ججمنٹ کو ایکسرسائز کرے اسی کا نام اشتہاد ہے غور و فکر کرے سوچے اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کرے یہی رشتہ ہے در حقیقت رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے مابین ہے اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے لیکن جو اللہ کا ماہی ہو جائے جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا گویا کہ حاکمی کاج اب اگر شاہ شاہجہان بادشاہ اس کا کوئی ولی عہد تھا اور ولی عہد جو ہے سبر نہیں کر سکتا اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ کیا ہے واجب القتل ہے جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے لیکن دنیا میں مہلت بھی ہے اللہ نے یہ یہ دارالمتحان ہے فوراً قتل نہیں کرتا فوراً ختم نہیں کرتا ونولہ قلمت سبقت رب قائدہ مسما بکوبیا میں نہ ہوں اگر یہ پہلے بات تعداد ہو چکی ہوتی ایک وقت معین تک کے لیے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا لیکن مہلت دی ہے لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیے گئے گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق وہ خلافت کا اہل ہے تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہیں پر سمجھ لیجیے وائس کامب و کنل ملائے خلیفہ اور یاد کرو جبکہ قوال رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خوریزی کرے گا بنا ہنسم ہوگے ہم دیکھ بنو کر دے ہم آپ کی تصویر اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا یہ خیال کیسے ہوا دو رائے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جناب تھے اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد مچایا انہیں پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی بردمی میں فساد مچائے گا پورے جی ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا لفظ استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا جنات کے بارے میں خلافت کے لفظ کہیں نہیں آیا انسان کے بارے میں آ رہا ہے خلیفہ بالکل اختیار نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے ارض کیا جہاں باز حکم ہے تو اس کی تو کنفیوژ یہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے اختیار تو بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایگزیئم یہ ہے اتارٹی ٹرنس ٹو کرپٹ اتارٹی کرپٹ ایپسلوٹ تو ٹینڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا خوریزی ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وم دسما کل اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے بلکہ اس میں تقریباً اجبا ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد ہے تمام اشیاء کے نام اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم ہیومن نالج جو ہے اگر آپ سے تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے پھر اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ٹرم اس کے لیے قائم کرتا ہے اس نام یا ٹرم اور اس اس کے حوالے سے اصطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنی ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے تو گویا کہ ان علمہ آدم الاسبا کلّہ تمام نام سکھا دیے کل مادلی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے پوٹینشیل بھی حضرت آدم کو آگاہ کر دیا یہ پوٹینشیل علم ہے ہیومن نالج جو ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان کو سم اور بسم اور اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہے یہ ریلڈ نالج جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے ایک ہے ایکوائرڈ نالج انسان خود علم حاصل کرتا ہے اس نے آنکھوں سے دیکھا کام سے سنا نتیجہ نکالا اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کیا اس نتیجے کو کہیں میموری کے اندر سٹور کر لیا یہ کمپیوٹر نے بہت بڑا پھر کچھ اور دیکھا کچھ اور سنا کچھ چھو کر معلوم ہوا کچھ چکر معلوم ہوا کچھ سو کر معلوم ہوا کوئی اور نتیجہ نکلا اسے وہ پاس میموری کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا اور نتیجہ نکالا اس طرح رفتہ رفتہ ان نسما ول بسرا ولفعاد کا مسکولہ یہ جی ایکوائرڈ نالج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے سماعت مسارت اور یہ اپنی جو فائدہ آپس کرتی ہے جو اس کو پروسس کرتی ہے اس تمام جو سنس ڈیٹا اس کو وہ ہوتا ہے سنس اور کے ذریعے یہ علم ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا اس کی ایکسپولشن ہو رہی ہے اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے بڑھ رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان اس صدی کے اندر علم انسانی میں جو ایکسپلوژ ہوا ہے میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے اکثر بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں انہیں تصور نہیں ہے اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن فزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا کیا فزکس کی بھی کسی شاپ کے بارے میں جانتا ہے باقی دوسری جو لائن ہوگی اسے کچھ پتا نہیں اسپیشلائزیشن کا دور ہے لہذا جو کہا جا دھماکہ ہوا ہے علم کا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوا ہے. اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا کوئی ش... کو آ جاتا ہے اور یہ چیز بھی آپسولیٹ ہو جاتی ہے کمیونیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برقع ہوا ہے تو آپ کے سمجھ یہ سمجھئے کہ اقبال نے جو شیر کبھی کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے قابل نہ بن جائے اور یہ مہے کابل بنے گا کب جب دجال کی شکل اختیار کرے گا دجال کون ہوگا جو ان تمام پوائے طبیعہ کے اوپر قابو پالے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش مرسائے گا رزق کے تمام سنانے اپنے ہاتھ میں لے, لے گا جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا کسی اور کو نہیں ملے گا اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہے وہی اسی علم میں آ جب ایکوائرڈ نالج کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ ٹوٹل مسٹریز نیچر کی جو ہے وہ اس پر منکشف ہو جائے اور ان کبائ کبھی کو کوئی ہارنس کر لے کابو میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے کبھی جب ہمارے کسی بہت دو سو تین سو کوئی پیڑھی میں کوئی ہمارے جرد امجد ہوں گے جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آہ اس میں سے چھولا نکلا اس کا یہ مشاہدہ کافی ہو گیا آگ پیدا کرنے کے لیے پتھروں کو ٹکراؤ آگ پیدا کرو یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی آگ انرجی اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی وہ آگ نے باپ کی شکل اختیار کی پھر ہم نے بجلی ایجاد کی اور کب کیا ہے ایٹمک انرجی ہے اور ڈبل کیا, کیا؟ ہے اللہ ان تمام چیزوں کا تعلق خلافت ارضی کے ساتھ لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم بھی دیا جا رہا ہے صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا علم بھی دیا جا رہا ہے وہ اللہ آدم السما کلہ پھر ان تمام اشیا کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے فکالم بے اونی بے اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام ان کن تم سواد اگر تم سچے ہو قالوا کالو لا علم لنا الا ما علمتنا انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر ضوف سے ہر احتیاج سے مبرہ ہے منزہ ہے آلہ ہے عرفا ہے لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے لیے تم نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ بھی تعلیت در حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی آفاقی حکومت اس کے کارندوں کی ہے یا اس کے سول سروینٹس ہیں تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے متعلق علم دیا گیا ہے علم جامع نہیں ہے تمام چیزوں کا یہ معلوم کرنے کی استعمال ان کے پاس نہیں ہے کوئی فرشتہ فرض کیجیے بارش کے اوپر معمور ہے کوئی پہاڑوں پر معمور ہے جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب تائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے یہ جو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے ان کو آپس میں ٹکرا دو کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے آپ نے فرمایا نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ ان کی ابھی نسلوں کو ہدایت دے دیں تو فرشتے ہیں کوئی پہاڑوں پر معمور ہے کوئی کسی خدمت پر معبور ہے ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہیں کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق کل نہیں جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشنلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت چرابر درخت بن چکا ہے لا علم لنا اللہ علم کا ان تلا علیم الحکیم یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی جس کی حکمت بھی قابل ہے باقی تو ہر مخلوق میں زہر ایک کا علم رہے گا العلیم کل علم کا جاننے والا تو تو ہی ہے الحکیم کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے